نل بے شک اہل تقوا کے لیے کامیابی ہے گزشتہ آیتوں میں مجرمین اور سرکشوں کا انجام بد بیان کیے جانے کے بعد اب اہل تقوا اور نیک لوگوں کا مال خیر بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کی بندگی کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے وہ نعرے جہنم سے نجات پائیں گے اور جنت کی نعمتیں پا کر فائز المرام ہوں گے اس جنت میں ان کے لیے انوا اقسام کے پھلدار درخت ہوں گے انگوروں کے گچھے ہوں گے نوخیز ہم عمر بیویاں ہوں گی جن کی عمر تینتیس سال سے متجاوز نہیں ہوگی اور نہایت لذیذ شراب سے بھرے پیالے ہوں گے اہل جنت ان جنتوں میں نہ کوئی بےحودہ بات سنیں گے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو اور نہ وہ کوئی ایسی بات کریں گے جس پر ایک دوسرے کو جھٹ لائیں صورت الواقعہ آیات پچیس چھبیس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے سلامہ نہ وہاں بکواس سنیں گے اور نہ گناہ کی بات صرف سلام ہی سلام کی آواز آئے گی مفصرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے سچے بندوں کو دنیا میں بیہودہ جھوٹی باتوں سے بہت اذیت ہوتی ہے اسی لیے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ایسی اذیت ناک فعل و کیفیت سے دور رکھے گا اور یہ ساری نعمتیں انہیں ان کے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوں گی اور در اصل یہ سب کچھ ان کے رب کا ان پر احسان عظیم ہوگا کہ اس نے انہیں دنیا میں نیک عمل کی توفیق دی جو اللہ کے فضل و کرم کا بہانہ بنا